ولمن مقام جنتان اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو کر حساب دینے سے ڈرتا ہے اس کے لیے دو باغ ہیں گزشتہ آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بنی نو انسان اور جنوں کو اپنی بہت ساری دینی اور دنیاوی نعمتوں کی یاد دلائی ہے اور اب آئندہ آیات میں اپنی بعض ان نعمتوں کا ذکر کیا ہے جو وہ اپنے جنتی بندوں کو آخرت میں دے گا مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب مجرمین کا انجام بیان کیا جا چکا تو اب ان اہل تقویٰ کا ذکر کیا جا رہا ہے جو دنیا میں اپنی زندگی اللہ سے ڈرتے ہوئے گزارتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص روز حساب اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اس لیے فرائض کی پابندی کرتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے اسے اس کا رب دو جنتیں دے گا ایک ترک معاشی کے بدلے اور دوسری عمل صالح کے بدلے کہا جاتا ہے کہ ایک کا نام جنت عدن ہے اور دوسرے کا نام جنت نعیم ولیمن خواہ مقام رب ہی کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص اس بات سے ڈرتا ہے کہ اس کا رب اس کے احوال کی خبر رکھتا ہے اور اس کے اقوال و افعال پر مطلع ہے اسے آخرت میں دو جنتیں ملیں گی پس جنوئنس اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کریں گے اور ان دونوں جنتوں میں لمبی ڈالیوں والے انواع و اقسام کے درخت اور قسم قسم کے پھل ہوں گے تو اے جنوئنس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے اور ان دونوں جنتوں میں سلسبیل اور تسنیم نام کی دو نہریں جاری ہوں گی عطیہ کا قول ہے کہ ایک میں صاف شفاف پانی جاری ہوگا جو کبھی خراب نہیں ہوگا اور دوسری میں شراب جاری ہوگی جو انتہائی لذیذ ہوگی اور ان دونوں میں ہر پھل کی دو قسمیں ہوں گی اور ہر ایک کا مزہ جدگانہ ہوگا بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک قسم تازہ ہوگی اور دوسری خشک اور دونوں لذت میں ایک دوسرے سے بڑھ کر ہوں گی امام بخاری نے عبداللہ بن قیس سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو باغ ایسے ہوں گے جن کے برتن اور تمام اسباب چاندی کے ہوں گے اور دو باغ ایسے ہوں گے جن کے برتن اور تمام اسباب سونے کے ہوں گے اور اہل جنت اور اللہ کے دید کے درمیان جنت عدن میں اس کے چہرے پر کبریائی کی چادر حائل ہوگی قرآن کریم میں ان نعمتوں کا ذکر بلا شبہ سننے والوں کو عمل صالح کی ترغیب دلاتا ہے اور برائی سے ڈراتا ہے اور یہ چیزیں اللہ کی عظیم نعمت ہے پھر ان سے زیادہ خوش قسمت کون ہوگا جنہیں اللہ تعالی آخرت میں ان نعمتوں سے نوازے گا اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے جنو انز تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ